قال بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الاخرة عند اللہ عیسا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائی مبارکہ میں اور اس سے اگل حیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک جھوٹے دعوے کا رد کیا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ان کا یہ دعویٰ نقل کیا گیا کبھی تو وہ کہتے وقال الت خلل جنت اللہ من کا او سارا وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی وہ جائے گا جو یہودی ہوگا یا پھر نصرانی ہوگا یہودی جائیں گے اور نہ جائیں گے ان کے علاوہ کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا جب دونوں اکٹھے ہوتے تو یہ کہتے جب دونوں آپس میں لڑ پڑتے تو پھر کہتے نہیں جی اکیلے یہودی جائیں گے نسرانی کہتے تھے اکیلے عیسائی جائیں گے جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا اور جیسے ابھی ایک دو دن پہلے آپ نے بائے مبارکہ سنی وقالو لن تمسن رو اللہ یا مما انہوں نے کہا ہم جہنم جائیں گے نہیں اگر گئے سے صحیح تو کچھ دن رہیں گے پھر باہر جائیں گے تو یہ ان کا دعویٰ تھا اس ان کے اس دعوے کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا قرآن کریم نے اس, اس درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ میں تمہارا دعوی جھوٹا تمہارا دعویٰ جو ہے بابر پر حقیقت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل حبیب آپ فرما دیں ان کا نت اللہ مدار من دون الناس اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک ہے ہی صرف تمہارے لیے مندونس اور لوگ جنت جا ہی نہیں سکتے صرف یہودی ہی جنت جائیں گے تمہارے عقیدے کے مطابق نظریے کے مطابق دعوے کے مطابق تو فرمایا پھر ایک کام تو کرو فات بول موتا تو تم موت کی تمنا تو کرو ذرا کیونکہ بندہ مومن جانتا ہے کہ آخرت مد مد ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ملنا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کا قرب بھی ملنا ہے اپنے جو دنیا سے بچھڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہمیں محبت ہے جیسے اس امت میں سب سے زیادہ محبت ہمیں عقل صاحت السلام کے صحابہ کے ساتھ ہے ہیں پھر تابعین ہو گئے بزرگ ہو گئے سارے ان کے ساتھ ہمیں محبت ہے ان کے ساتھ ملنے کی ہمیں تڑپ ہے جی تو فرمایا رب تبارک کو نے تمہیں پھر تڑپ ہے تم چاہتے ہو آخرت ہے ہی تمہاری یہاں سے جاؤ گے تو سیدھے جنت چلے جاؤ گے تو پھر تمہارے جنت جانے میں رکاوٹ تو اکیلی میں ہوتی ہے یا نہیں یہی تو وجہ ہے کہ بندہ کسی اور بات پر موت کی تمنا نہیں کر سکتا بندہ جو ہے وہ اس بات پر موت کی تمنا نہیں کر سکتا کہ جناب مصیبت آ گئی تکلیف پہنچ گئی تو موت کی تمنا کرنے لگے نہ من ہے مصیبت آنے پر تکلیف آنے پر کوئی بندہ پیارا مر جائے تو ساتھ ہی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بھی ساتھ لے جاتا ہے بندہ پوچھے جب ٹکٹ ایک ہوئی دو کیسے جائیں گے بھائی جب بلا ہوا ہے ایک کو آیا دو کیسے چل جائیں گے ایک کئی حکم ہوا نا ابھی تو دونوں کیسے روانہ ہو جائیں گے, جائیں گے تو کئی سارے لوگ جو ہے نا ایسے معاملات میں موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں یہ ہماری شریع مبارکہ میں منع کیا گیا, کیا گیا ہاں کو بندہ ملے ایسا ملے ہے ملے اللہ تبارک و تعالی کے دیدار, ملے دیدار ملے کی تڑپ ہے اسے دنیا کے معاملات سے بالکل وہ ایسے سمجھے فارغ ہو چکا ہے اسے کسی کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں رہا وہ یہ تمنا کرے موت کی مولا مجھے موت دے میں تیری بارگاہ ہمیں حاضر ہونا چاہتا ہوں تو یہ جائز ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں ہاں بھائی تم کہتے ہو آخرت ہے ہی تمہاری جہنم تم نے جانے ہی نہیں جانے جنت میں ہے رب کا قرم تمہیں مل جانا ہے پھر ذرا یہ تو کہو کہ یا اللہ میں موت دے دیتے موت کی صرف تمنا کر دو بس یہ کہو کہ کاش کے میں موت آ جاتی ہے یہ ذہن میرے ہے یہاں پہ انہیں چیلنج دیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے چیلنج دیا جا رہا ہے ہر وہ کام جو ممکن وجود چیلنج دیا جائے تو پھر نبی کے لیے بھی اس کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے نبی کے لیے اگلا چیلنج قبول کرے اگلا چیلنج قبول کر لے تحدی پہ تیار ہو جائے ٹھیک ہے بھی کرو پھر تو پھر نبی کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے اسے ظاہر کرے کریمہ کل شام شاہ فرمایا اس وقت یہودیوں میں سے کوئی ایک یہودی نہیں کوئی بھی یہودی یہ تمنا کر لیتے کہ موت آ جائے سامنے میں کہ پانی کے کلر میں اس طرح یہ تبارک یہ وجہ بیان کر دی ہے کہ وہ یہودی موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے یہودی موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے کیونکہ ایک تو یہ کہ کیونکہ مشرق جو ہے نا مشرق وہ تو موت کی تمنا کیا کرے گا موت سے ڈرتا ہے وہ اسے پتا یہی زندگی ہے کھا پیلے وہ نہ مرنے کے بعد اٹھنے کو مانے نہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو نہ مانے تو اس لیے موت سے مشرق تو ڈرتا ہے لیکن رب تبارک وطال نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے یہ جو یہودی ہیں نا یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے انہیں اتنا ڈر لاحق ہے کہ مریں گے کیا بنے گا ہمارے ساتھ میں یہ اس لیے یہ بھی موت کی تمنا نہیں کرتے موت سے یہ بھی ڈرتے ہیں اور مشرکوں سے زیادہ ڈرتے ہیں موت سے مشرکوں سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں مشرک تو آخرت کو مانتے نہیں لیکن یہ تو آخرت کو مانتے تھے آخرت ہے ہم نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد ہم نے جانا ہے جب جنت ہے یہ جہنم ہے کوئی ایک مقام ضرور ملے گا لیکن یہ لوگ جو ہیں مشرقوں سے بھی زیادہ دنیا کی خواہش رکھتے تھے دنیا کی زندگی کی خواہش رکھتے تھے اور موت کی تمنا کرنا کس صورت میں جائز ہے کس صورت میں جائز نہیں اپنا پیارا فوت ہو جائے تو اس کی فوت کی پر اپنی موت کی تمنا کرنا کوئی مصیبت آ جائے عمر لمبی ہو جائے بندے کی تو پھر تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے ہو جاتے ہیں نا بڑھاپے میں بندے کو امراض لائک ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے تو ایسی حالت کے اندر جو موت کی تمنا کرنا یہ بالکل جائز ہے نہیں ہے ہاں ایک طریقہ ہے موت کی تمنا کرنے کا کریم کل صدر شام نے تعلیم فرمایا کہ فرمایا کہ تم یہ دعا کرو یا اللہ جب تک میرا دنیا میں زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ جب میرے لیے دنیا سے جانا بہتر ہو تو مجھے موت دے دیں یہ دعا کر سکتے ہیں ہاں ایک دعا اور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یا لا دنیا میں مجھے کوئی فتنہ فتنے میں مبت ہو جاؤں اور میرا ایمان مجھ سے چھن جائے یا میں غلط کاموں میں پڑ جاؤں مجھے اس سے پہلے مجھے موت دے دینا یہ دعا بھی کر سکتے ہیں فتنوں کے ڈر سے اور اپنے ایمان بچانے کے لیے ایمان بچانے کے لیے دعا کرنا اپنی اپنی موت کی یہ بھی جواز کی صورت ہے ایک یہ بھی ایک جواز کی صورت ہے یعنی جہاں پہ ایمان جانے کا خطرہ ہو جہاں پہ کیا ہو ایمان جانے کا خطرہ ہو کہ کہیں یہ نہ ہو میں فتنے میں پڑ کے ایمان ہی چلا جائے میرا جیسے آج لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں ہاں ایک بندے نے نادرے والوں کو جا کے درخواست دی ہے اس کا نام تھا شکیل ملتان کیا وہ شہر کا بڑا منہ سے موتبر لگ رہا ہے, ہے پینتالیس سال کے قریب ہے آگے سے اس بندے نے پوچھا کہ یار آپ کے ابا ناراض نہیں ہوں گے کہتا ابا ناراض کیوں گا ابا تین چار بچوں کو پال رہا ہے عمران خان پورے پاکستان کو پال رہا ہے تو ابا خوش ہوگا ابا کہ کیا چینج لائے ہو تم ہیں اتنی تبدیلی لائے ہو اتنی تو عمران خان بھی نہیں لایا تو کیا احمق اور پاگل لوگ ہیں یار اتنا بھی بندہ اندھا ہوتا ہے ایک خبیص جو ہے نا وہ بکرا تھا کہتا ہے اس دور کا پیغمبر جو ہے نا حضرت عمران خان ہے بتائیں یہ فطرے میں وبتلا ہوئے پڑے نہیں ہوئے پڑے ان لوگوں کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں اپنی آخر برباد کر رہے ہیں اپنا ایمان ضائع کر رہا ہے وہ کمی تمہیں کیا ملے گا آج تم اس نے پھر اعلان کر دیا ہے کہ ملک گیر ڈانس کریں گے ہم ہیں تو پھر جناب وہی حال ہوگا وہی لچن ہوں گے وہی کرتوت ہوں گے ہاں اللہ تبارک و تعلیمی بھی فورس ہیں ان کو وہی ہمت دے جب جیسے البیک کے سامنے آئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی گولیوں میں برکت دے ہاں یہ جو دین کے دشمن ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی خیر خواہ نہیں ہے یہ مر جائیں کتے کے بہت میں نہیں لگتا کچھ بھی کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ ہمارے ملک کا ساسا ہمارے ملک کا ساسا وہی فقیر ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں بس جن کے لیے سب سے عام چیز حضور کا دین ہے بس یہ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے یہ زلیل کے بچے یہ تو ابو اللہ کی پارٹی کے ہیں ہے یہ نہیں ابو جال کی پارٹی کے ہیں یہ اسی کی جماعت ہے ساری کی ساری چاہے جس بھی لیڈر کو ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں جی پھر موت کی تمنا کرنا اس کی جتنی بھی صورتیں آج پائی جاتی ہیں وہ ساری عدم جواز کی ہیں جو لوگ ہمارے عامت الناس جو ہے ان کے ہاں اصل ترجیح دین ہے ہی نہیں جب دین ترجیح ہاتھ میں ہوگا تو دین کے لیے موت مانگیں گے نا نہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کا عالم فتنوں سے تنگ آ کر کسی قبرستان میں قبر پر کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کاش کے اس قبر میں میں ہوتا بتائیں بس ایسی بس آج اتنے آ چکے ہیں یہ تو بھلا مولویوں کو انہیں سمجھ نہیں ہے مولیوں کو سمجھ نہیں کل ایک مولوی صاحب آیا وہ تھا وہ اتنا پریشان مفتی صاحب تھے وہ بھی اتنا پریشان کہتے جی مجھے تو بندے لے گئے ہیں مسئلے میں وہ کہتے اسلام امن کا درس دیتا اسلام کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہتے جی اگر آپ عمران خان کو غلط کہیں گے تو وہ پھر آپ کی لبیک کو غلط کہیں گے آپ فلاں کو غلط کہیں گے تو پھر آپ کے نبی کو غلط کہیں گے آپ فلاں کو غلط کہیں گے تو پھر یہ کریں گے وہ کریں گے وہ تو ایسے پریشان ہو پڑا تھا میں نے کہا تو پھر اب ہوا کیا ہے کہتے جی میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے ہوں آپ کی کتابیں نہ ہوتی تو میرا بھی ایمان چلا جاتا کہتے میں آپ کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ان کو جواب دیتا رہا ہوں کہتے میرا اپنا ایمان مضبوط ہو گیا حقیقت والی بات ہے کہتے میری لائبریری میں اور بھی کتابیںلیوں کا جواب نہیں ہے ہے کا صرف کتاب میں دو تو دن چیخ کو بتا کو کہہ رہے کے خلاف بولو تمہیں نہیں پتا یہ تمہارا دین کو موٹ دیا پکڑ کے آج حالات ایسے ہو گئے مولوں کو فتنے دکھائی نہیں دیتے مولی کو کچھ دکھائی دیتا کہ کیا بن رہا ہے, رہا ہے؟ اہن جی, جی؟ بتائیں یار ایک طرف رب تالا کا حکم ہو دوسری طرف ان کا حکم ہو آج جس بندے کو بھی دیکھیں آپ ان ذریعوں کے حکم پہ سر قربان کریں گے گردن نے کے تیار کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن جب رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات آئے تو پوچھیں گے یہ کیوں ہے کیوں حکم دیا رسول اللہ علیہ وسلم تو بتائیں پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ فرونا اور دجال ہے ابولا باب جال کی پارٹی ہے جو اپنا حکم بڑا مانتے ہیں رب رسول کے حکم کو چھوٹا مانتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ رشا فرماتے ہیں قوم ایسی آئے گی وہ نمازیں بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے زکوٰۃ بھی دیں گے حج بھی کریں گے ساری عبادت بجا لائیں گے لیکن ہوں گے مشرق ہوں گے مشرق پوچھا گیا جی وہ کیوں جب نماز پڑھ رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے حج پڑھ رہا ہے زکات دے رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے مشرق کیوں, کیوں ہے؟, ہے آپ نے مایا وہ یہ کہیں گے رسول اللہ نے یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں کیا تھا یہ کیوں کیا تھا یہ کیوں کیا تھا رسول اللہ پہ اعتراض کریں گے اس لیے وہ مشرق ہوں گے مومن نہیں ہوں گے تو بتائیں پھر یہ امام جعفر صادق ردی اللہ تعالیٰ عن ہوگا فرمان شریف ہے آپ انہیں مشرق کہہ رہے ہیں تو بتایا نا یار رمضان شریف کے اندر این رمضان شریف میں رمضان شریف کے اندر ستائیسویں کی رات کو بھی انہوں نے ناچ گانے کی پروگرام کیے ہیں ادھر مسلوں میں تلابی ہو رہی تھی یہ سارے لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے وہاں ناچتے رہے اتنا رمضان کی حرمت تو پائے مال کی نے رمضان کی توہین کی نے اپنے لیڈر کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے پھرتے بتائیں اس کی کرسی بچ جائے اس کی کرسی بچ جائے یہ حقیقت والی بات ہے یہ لوگ میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو یہ اپنا ایمان دے بیٹھے ہیں بابا جی کہتے تھے نا یہ تو فتنہ عمران ہے وہ لوگوں کا ایمان لوٹ گیا ہے تو فتنہ دجال سے لوگ کیسے بچیں گے فتنہ دجال سے کیسے بچیں گے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے فرمایا کہ یہ جو ابھی یہ جو لوگ ہیں نا سارے فرمایا کہ یہ لوگ جو آج لوگوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں دو نمبر پیر دو نمبر مولوی کل है? ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا وہ رہا تھا علی محمد ہے اور محمد علی ہے بتائیں علی محمد ہے اور محمد علی ہے بتائیں ایک زلیلا فیصل آباد کا وہ خسرے کے منہ والا مولوی ہے نام نماز کبھی نہیں پڑھی اس نے ہمارے علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے بلایا اسے زور زور سے پہلے پہنچ گیا نے کا وقت آیا جاؤ جاؤ کا کا کا اس نے کہا وہ سندوکچی جی کھول کے بیٹھ گیا میک اپ والی کہتے ہیں نا اس نے زور پڑی نہ اثر پڑی نہ مغرب پڑی نہ عشا پڑی کہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے جی جب سے خدا ہے تب سے علی ہے بتائیں یقیدہ کفری ہے کافی رجحت بندہ یہ قیدہ رکھنے والا جب سے خدا ہے یعنی جیسے خدا تبارک بتا عزلی ابدی ہے خدا تعالی قدیم ہے اسی طرح کر کے حضرت علی بھی قدیم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے وہ بھی عزلی ابدی ہے بتائیں تو کیا نظریہ ہوا یہ یہ زلیل کے بچے پتنی لوگوں کو کیا دے رہے ہیں جس کمینے کو دیکھو وہ بھی ربز کی طرف مائل ہو گیا وہ بھی رابذی ہو گیا رابذیت نے ایسے ان کو ہڈیاں ڈالی ان کتوں کو سارے کمینے ہو جا رہے ہیں تو یہ زیر میرے یہ مولوی ایسے اور یہ پیر ایسے اور لیڈر ایسے یہی اس امت کے لیے ببال جان ہے اور ببال ایمان ہے ان سے اپنا ایمان بچائیں بس اتنے فتنے کھڑے ہوں بندے کو پھر دکھائی نہ دے سجھائی نہ دے اسے سے بتائیں وہ غریب کیا کرے کیا رب تبارک وتعالى نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب یہ صاحب مبارک کا تجمہ دیکھیں ایک بات رہ گئی وہ آگے جل کے بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فتمنن بالموت ان کنتم صادقین یعنی کہ پھر تم موت کی تمنا تو کرو ان کنتم صادقین کہ تم سچے ہو پھر موت کی تمنا کرو گے تم سچے ہو اگے رب تبارک وتعالى نے غیبی خبر دی فرمایا حبیب پیارے یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں موت کی تمنا کریں گے یہ نہیں کہیں گے جو کام کر رکھے ہیں لچھن کر رکھے ہیں رب رسول کی دشمنی کا قتل رسول کام ہی یہ وہ کر بیٹھے کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے کہ ہمیں موت آ, آ جائے فرمایا واللہ علیم بالمظالمین ماکہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والا تجدنہم احرس الناس علی حیا ومن الذين عشرکوں میں اپ دیکھیں گے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ باقی لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے لالچی ہیں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے خاص رکھنے والے یہ یہودی ہیں حالانکہ مشرقین جو ہے نا مشرقین بھی ان سے کم رکھتے ہیں اور مجوسیوں کو ایک گروہ جو ہے وہ کسی کو دعا دیتا تھا یہ کہتا تھا زے ہزار سال تو ہزاروں سال جیے کتنے سال؟, سال ہزاروں سال جیے تو یہ دعا دیا کرتا تھا پما کہ یہ یہودی جو ہے نا یہ بھی انہی کی بولی بولتے ہیں یہ ان سے بھی زیادہ جینا چاہتے ہیں ہے وہ ہزار سال والوں سے بھی زیادہ yeah. جینا چاہتے ہیں Hence, guys, لوگ مرنے نہیں چاہتے ہے یا نہیں ہے یہ جتنے دین دشمن ہیں یہ موت کو پسند نہیں کرتے اگر قربان جا کریم اقا علیہ الصلوۃ کے غلاموں پر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانیوں کو خط لکھا اب ما ان مع یکومن یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمرہ یہ کما یحب الفارس ال حضرت خالد بن حضر رضی اللہ تعالیٰ نے رشا فرمایا میں کہ میں اپنے ساتھ وہ قوم لے کے آ رہا ہوں جو اللہ کی راہ میں قتل ہونا ایسے پسند کرتے ہیں جیسے تم زندگی پسند کرتے ہو اللہ کی راہ میں قتل کو ایسے پسند کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تو دعا کے کر دے اللہ مولا مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور شہادت بھی کہاں حبیب شہر تیرے حبیب کا ہو جاؤ تیرے حبیب کا شہر ہو دیکھیں جی پھر شہید تو پائے جا کے ہوتے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں رسول اللہ کے مسلح پر شہید بھی ہو رہے ہیں اور شاعر بھی حضور کا مل رہا ہے اور قرب بھی حضور کا مل رہا ہے آج تک آکل سعت السلام کے قدموں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنی عظمت پائی حضرت عمر نے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی دعا مانگنا رب کی راہ میں شہید ہونے کی یہ دعا مانگنا جائز ہے بلکہ یہ تو آکل سعت اسلام سے ثابت ہے خود میں کہ مومن جو ہے لڑتا آتی رہے مجھے قتل ہوتا رہا قتل ہوتا ہوں لڑتا رہا ہوں بس یہی کام میرے لیے سب سے پسندیدہ تو رقبر کو نے ارشاد فرمایا میں <أَلْفَسَنَا> ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے ہزار سال عمر مر جائے اللہ تعالی نے هُوَ مِنَ أَن يُعَمَّرُ جتنے مرد لمبی جدید دے دی جائے وہ ہزار سالوں چاہے دو ہزار سال عذاب سے تو نہیں بچ سکتے صرف بلد بلد مرتے بلد موت بلد کی تمنا عذاب کی وجہ سے نہیں کرتے یہ موت کی جو تمنا نہیں کر رہا یہ جنم کی وجہ سے نہیں کر رہا تو فرمایا کہ یہ تو پھر ہزار سال بھی ان کو عمر مل جائے اس سے بھی زیادہ مل جائے تو ماو بمزحزہ من العذاب يعمر ماں لمبی زندگی بھی ان عذاب سے نہیں بچا سکے گی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والله بصیر بما يعملون اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ ذہن میں رہے اس مبارک کے اندر جو رقت بار کو تارا نے فرمایا کہ یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے یہ عقل صاحت اسلام کے دور کے یہودیوں کو کہا گیا کیونکہ آکل سلام کو فرمایا گیا اس وقت اس کا ظہور بطور حضور بطور معجزہ کیا ہونا تھا آکل ساط و اسلام سے کہ آکل ساط اسلام کے سامنے آ کے وہ کہتے کہ ہمیں موت آ جائے تو اسی وقت موت آ جانی تھی اسی وقت موت آ جانی تھی اور ان کی موت جو ہے یہ آکل ساط و اسلام کا معوجہ ہونا تھا کیا ہونا تھا حضور کا معوضہ ہونا تھا چونکہ انہوں نے تمنا کی نہیں اس لئے انہیں موت نہیں آئی تو اس سے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان حضور کا موجزہ پھر بھی ظاہر ہو گیا کہ یہودی آگے آ نہیں سکے یہودی آگے نہیں آ سکے یہودی یہودیوں کی ذلت ان کا عجز اور ان کی بزدلی جو ہے موت سے فرمایا کہ اس نے کریم آقا علیہ السلام کے اس دعوے کو ثابت کر دیا کہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق تاہر